يا الله ويا الله وعلى الله رسول الله الله على النبي يا سيد الدين املوا علي الصلاة عليه وسلم فتديما صلى الله على النبي صلى الله عليك يا سيدي عليك يا كريم الله صلى الله عليك يا شفيق القلب وعلى الاله وصحبه الالهي قال النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل قد وريدت قد وريدت الصلاه او قال عليه الصلاه والتسليم الحمد لله بعد ذكر الاعلام الله تعالى عليه صدیف مبارکہ جو مجھے پسند ہماری تمہاری تین چیزیں ہیں اس فروان نبی صلی اللہ اور اعلیٰ سنزم بارے میں اس باتیں ہیں وہ رشتہ مطبنی کیورم علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ دن خوشبو کا ذکر فرمایا ہے سرکاری روزوں سے علیہ وسلم اس دنیا میں معلم بن بھر کر سیچ لایا ہے اور آج اور ہماری روح اور ہمارے جسم کے مذکی اور متاہر بھی اور ہمارے لیے آپ بہت ہی مشفق اور بھی ہیں آپ نے ہمارے جسموں کو بھی پاک فرمایا اور ہماری روحوں کو بھی پاک فرمایا ہے اسی لیے آپ ہمارے روحانی اور جسمانی بادشاہ کا بھی سرکار نوال وسلم وقت علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند نہیں تھی آپ کو خوشبو سے بہت پیارا نہ صرف صرف لیے یہ بلکہ حادثہ مبارکباد کرے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس دنیاوی شروع کو اگرچہ پسند فرماتے تھے دنیاویوں شروع کو آپ بہت ہی پسندیدہ قرار دیتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود آپ کی زیادہ گلامی ان دنیاوی بھی سے کہیں زیادہ محتبر اور محمد پر اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ بخاری اور مسلم اور دیگر طبع احادیث میں یہ حقیقتیں بیان بیانیہ چنانچہ حضرت سنت رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار والوں ربی اللہ تعالی وسلم, وسلم, وسلم, وسلم کے خادی خاص تھے وہ ہیں کہ ایک مکتبہ بعد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں کشیف لائے جائیں اور دوپہر کا برف ہو چکا تھا ماں حضرت تناول فرمانے کے بعد آپ سرکار قارم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس تھی کہ یہاں آرام فرمایا اور اس کرا اپنے گھر آپ آرام فرما ہوئے تھے دوپہر ہے وقت تھا سب تک گرمی کالم تھا آپ آرام فرما رہے تھے اس رتنا میں آپ کی آنکھ لگ گئی گئی اور جس میں مبارک سے پسینہ گڑھ وہ شروع ہو گیا پسینے کے کا پسرات جتنے لگے گی میری بات کرا تھا حضرت عمد سلیم نے آج میں ایک شیشی لے کر آئی اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سے اخراج آج کر رہے تھے شیشی میں جمع کرانا شروع کر دی تھی اسی اسلامیہ میں بھی ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی اور آپ نے یہ کیا کر رہی تھی کیسا ایمان افرود عقیدہ تھا صحابیات یاد اور کیسا ان کا ایمان مضبوط اور کبھی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ایک ایک چیز کو وہ کتنی قدر و منزلت کی جگہ سے دیکھتے تھے اور کیسا عقیدہ رکھتے تھے اگر کسی کو اپنا عقیدہ جو ہے مجھے سمجھنا اور عقیدے کی گفتگی جو ہے وہ منظور ہو اور یہ جاننا ہونا کہ سرکار دول وی سے ہمارا مسلمانوں کو کیسا پیدا ہونا چاہیے تو وہ ان سے کلسیا گیا زندگیوں کا مطالعہ کرے کہ کس طرح سے وعدہ تغیر کی کیسے عقیدت کی کیسے محبت کی اور کیسے الفت پہ اور کیسے جو ہے وہ نگاہوں میں جو ہے باتیں رکھتے تھے تو عرض کی حاضر یہ آپ کا پسینہ مبارک مسلم شریف کی یہ ہے یہ شریف مسلم تو آپ کا پسینہ مبارک ہم اپنی دوسری جو خوشبو ہے ان میں ملا ہیں کیوں ملا لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ آپ کے پسین مبارک کی جو خوشبو ہے یہ جو ہے ہماری دنیا سے کہیں زیادہ مار اور کہیں زیادہ خوشبودار ہے ہم آپ کا یہ مشینہ دوسری خوشبوؤں میں جب ملا لے ہیں تو ان کی ان کی خوشبوؤں میں اس سے اضافہ کرایا جاتا ہے ہم اس لیے جو ہے یہ خوشبو جمع کر لیتے ہیں اور اپنے جو ہے جب اپنے دوسری خوشبو جاتے ہیں اس میں اس کو شامل کر لیتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہلے پہلے کہیں زیادہ جو ہے ہو درتا اور اسی لیے میرے اعلیٰ محدید رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مل جائے بلّہ گل کا پسینہ بلّہ میرے گل کا پسینہ مانگے نہیں پھر آپ کا پسینے مبارک اگر حاصل ہو جائے تو پھر جو ہے کسی جو ہے وہ گلاب کے پھول پھول کسی جو ہے چبیلی اور جو چپا کی گول کی ضرورت نہیں رہتی اور کسی قسم کے خوشبو کی ضرورت واپسی لگایا جاتا ہے یہ تھا سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے مبارک تو جب پسینے مبارک کا یہ عالم آپ کے جسم منور سے مظاہر سے نکلنے والے پسینے کا یہ عالم ہے تو پھر سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے جسم مبارک اور آپ کے جسد مبارک کا کیا عالم ہوگا یہ بھی آپ کو بتلاتا چلوں کہ آپ کے جسد مبارک آپ کے جسم مبارکوں کا کیا حضرت ان کی یہ حدیث اور مذکور ہے اور اس میں جو ہے اس طرح سے آیا کہ وسلم کے میں میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ چل رہے تھے اتنے میں صلی اللہ تعالی نے کہ مہان تم میرے ساتھ مل کر چلو میرے ساتھ میرے حضرت مہاد علیہ رضی اللہ تعالیٰ علوم فرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ وسلم کے جسم مبارک کے قریب ہوا تو آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ولا عمبرن جو ہےشب محسوس کی مجھے حضور اکرم صلی اللہ جس میں مبارک تھے ایسے خوشبو آئی کہ میں نے کبھی خوشبو امبر کی میں بھی ایسی خوشبو جو ہے وہ نہیں دوں گی جو سرکارِ عالم صلی اللہ کے مبارکہ جی کیجیے حضراتِ صحابہ کا یہ بیان جس میں معمبر سے ایسے خوشبو آتی تھی کہ مشکو امبر بھی جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی لیے کہ ان کی ہیں ان کی مہک ہے دل کے گنچے سے کھلا دیے کیسی مہک تھی دل بھی جو ہے اور مسرور ہو جائے کرتا تھا اور مہک جایا گیا تھے جس گلی تھے وہ گلی اور راستہ ہی بچا تھا اللہ کا نبی دکھ ہے ان کی مہک ہے دل کے گنچے سے کھلا دیے جس راہ چل گئے ان سے بچا ہیں حضرت بائی مہینے فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ وسلم کو کنویں بھی خرید وہاں جو ہے آپ کو ایک چول پانی کا پیش کیا گیا آپ پانی کلّی اور کلی جو تھی وہ آپ نے کنویں میں لایا روایت میں فرمایا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے میں اپنی کلی مبارک کا پانی ڈالا اس ہوئے سے اس طرح سے خوشبو سے لگی اس طرح کہ محکمہ سے خوشبو اسی محمد کہ آپ کی ذات اور آپ کا جسم مقدس کیسا محتر اور معمبر ہوا کیا کہتا تھا عرش کی محتی درور پیارا سلام آپ ایسے ایسی نفاست تھی کہ جناب جس میں متحر ہی نہیں بلکہ آپ کے جس سے خارج ہونے والے مظمبر اور مبارک مادے بھی ایسے تھے کہ وہ بھی جہاں جو ہے پہنچ جاتے ہیں جہاں جو ہے آپ جو ہے ڈال جاتے تھے اس سے جناب خوشبو اور محمد اور رویش اور تیار اور اور خوشبو کی جو ہے وہ جناب جو ہے وہ اٹھا کے تھے میں تمہاری چیزوں سے مجھے جو ہے وہ تین چیزیں جو ہے بڑی پسند ہے تو آپ کو جو ہے جس میں ہر ہی آپ کا جو ہے وہ خوشبو والا مشک مشکو ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے تھے تو آپ کو خوشبو سے جو ہے تھا محبت ہونی چاہیے اور دنیا میں سکھانے <سحون> کے لیے ہمیں <اع> جو ہے جسم کے باکیدگی کے طریقے سہارا کے طریقے ہماری لوگوں کے جو ہے بات کرنے کے طریقے جو ہے جیسے ہمیں یہ معلوم ہو گیا عزیز کی روشنی میں کہ سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے بڑا پیار آپ کو خوشبو بہت پسند تھی اسی طرح سے آپ کو بدبو سے بھی بہت نفرت آپ جو ہے بدبو سے بھی فرماتے تھے اور دیکھیے صلی اللہ فرمایا کہ جو شخص یاد یا لہج یہاں یہ بات بات مضبوط رہ گئے کہ کچی کیا اور کچا لہجہ کھا کر اور میں ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے جس شخص نے ہماری مسجدوں کے داخل نہ ہو اس لیے کہ جن جن جن چیزوں سے اور جن جو ہے بدلو سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے فرشتوں کی بھی فرشتوں کو بھی ایسی چیزوں سے اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے تو کچی پیاز جانتے ہیں کہ سے بدبو خارج اسی طرح سے کچا لہرا تو اس کو بھی اجتماع کر لی رہا ہے فوراً جو ہے اگر جو ہے آپ مسجد میں آئے تو حدیث شریف کے حوالے والے جو ہے آنا مانو ہے گمانے مسجد میں نہیں آئے ہے وہ ایسی کی استعمال کرے جس سے جو ہے بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے یہی حکم جو ہے ہر چیز کا ہے جس سے بدبو خارج اب مثال کے خاری ماری جو ہے یہ اس میں گنتا کی استعمال ہوتی دی اس کو آپ جلاتے ہیں تو اس سے جو ہے بد وہ خاری مارتی اسی طرح سے پیٹرول ہے مٹی کا تیل ہے اسپرٹ ہر چیز کی جس میں بدبو ہوتی ہے اس کو کسی طرح سے مسجد میں نہیں لایا جائے گا اور اگر کسی نے استعمال کیا ہوا ہے تو اس کو استعمال کر کر فوراً مجبوری نہیں آ جائے گا نہیں آیا جائے گا بدبو ختم نہ ہو جائے جائے اب یہ ایک مطلب ہمارے پر حدیث کی روشنی میں بتلایا کہ مسجد میں بدبو دار چیز نہیں استعمال کی جائے گا مسجد میں بد دار چیز جو ہے وہ نہیں لائی جائے گی یہ وجہ کا دیکھ ہماری مسجد میں جو ہے وہ اسی وجہ کہ اب یہ ہے سوئی گیس بدبو ہوتی ہے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے مسجد میں جو ہے ایسے نہیں لگائی اس کے لیے ہم نے متبادلہ انتظام کیا ہوا ہے تو اب یہاں پر جناب جو ہے وہ تو کیا ہوتا ہے ارے بھائی مسجد مسجد ہے اس میں تو ہر جگہ جو ہے فرشتے موجود ہوتے ہیں فرشتوں کی زیادہ ہے تو جو ہے ہم اپنے کوانی دیا سکتے ہیں لہٰذا بچنا ہی زیادہ ہوتا ایسی, ایسی چیزوں کے استعمال سے جو ہے یعنی دو رہنا ہی زیادہ جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنا ہے لہذا اس لیے ہم مسجد میں ایسی چیز استعمال نہیں کریں گے اور ایسی چیز استعمال کر کے مسجد میں جو نہیں آئیں گے تو اب آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کو جس طرح خوشبو سے محبت جو ہے وہ نفرت اور ایک تو جو ہے یہ کہ جناب یہ بدبو سے آپ کو نفرت اب چاہے وہ بدبو جو ہے ظاہری ہو ہسٹری ہو یا اور کیا جو ہے وہ بد بو جو ہے بات چیت ہو ہر شخص کو نہیں سمجھ پاتا تو یا جو آپ نے یہ سمجھ لیا تو اسی طرح سے کچھ بدبوئے ایسے بھی ہیں کہ جو خیر ہیں طور ہے اس کے اندر بدبو ہے ہر شخص کو محسوس نہیں کرتا سکتا لیکن سمجھ ہے تو وہ کیا ہے وہ ہے عقیدے کی خراب وہ ہے عقیدے کی بدبو اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے کیا کہ کھائی جائے تو اس سے بدبو خارج جانتی ہے تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کی طرف جو ہے وہ جو چیز منسوخ ہو جاتی ہے وہ ماجوج ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا پسا تھا بازار جو ہے دیکھنے کے وہ ہوئے زمین پر جو زمین کے حصے ہیں ان سب میں اگر پسندیدہ اور وہاں ہے وہ مقام ہے وہ بازار اور روبے زمین پر سب سے پسندیدہ مقام ہے تو وہ مسجد ہے اور مسجد کیوں پسندیدہ ہے اس لیے کہ اللہ علیہ کی بات چاہیے یہاں اللہ کی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ مقام اور بہت پسندیدہ ہے اور بطال جہاں جو چھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں جہاں ملاوٹ جہاں جو ہے جناب نا چھوٹ بولا جاتا جہاں جو ہے یہ سب خلاف کھیلا کام کیے جاتے ہیں اسی لیے جو ہے حبی شریف میں ہے کہ شیطان جو ہے ہر شروعات بہت جو ہے بازار میں جا کر اپنا علم اپنا جھنڈا جو ہے وہ کہ وہ وہاں کے جو ہے وہ کام ہوتے ہیں وہاں شیطان خوش ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہاں پر جو ہے جناب یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں اس لیے مقام اب دیکھیں کہ بازار کی طرف تو چیز آتی ہے ہو جاتی ہے وہ اچھی نہیں جان جاتی کہا جاتا ہے جناب یہ تو بازاری الفاظات یہ تو بازاری آدمی ہے اسی طرح سے کہا جا رہا ہے جناب یہ تو پیازی ہے یعنی پیاز بیاز بیاز سے بدبو آتی ہے جو ہے جناب جناب بات بادی ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے بلداد آتے ہیں جب جب جو ہے جناب کچی پیار کچا لہ لہ کھا کر مسجد میں آنا اس لیے ممنوع ہے کہ اس سے بدبو کھاری ہوتی ہے اس سے نہ صرف یہ کہ انسانوں کو جو ہے جناب تکلیف پہنچتی ہے بلکہ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پیار سے تو جناب کسانوں اور فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن عقیدہ وہ ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ فرشتوں کو مسلمانوں کو بلکہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کو بھی جو ہے تکلیف پہنچتی ہے جب آیا جائے تو جناب, جناب مسجد میں جس طرح سے اپنے جسم کو صاف کر کر کپڑوں اور اپنے لباس کو جو ہے صاف کر مسجد میں اپنے نظریات کو اپنے خیالات کو بھی پاک صاف ستھرا کر کر مسجد میں آئیں گے تو پھر جو ہے مسجد میں آنے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا اور مسجد کے تقدس کا بھی یہی تقاضہ مسجد کے آداب بھی یہی ہے کہ مسجد میں جب آیا جائے تو جناب اپنے جسم کو اور اپنے لباس کو اور اپنی جو ہے دوسری چیزوں کو سب کو جو ہے اور پاک کر کر مسجد میں آیا جائے مسجد ایسا مقام, مقام ہے مسجد کا تقدس کا تقاضہ یہ ہے پھر آپ دیکھ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آزاد میں جس نے کچا لہتن کچی پیار یاد کی وہ ہرگز ہرگز ہماری مسجد قریب نہ آیا اسی طرح سے آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کے آزاد کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ مسجد, مسجد میں جو ہے جناب دنیاوی باتیں نہ کی جائیں اور مسجد میں جو ہے نامیابی کاموں کا ذکر نہ کیا جائے جائے اور مسجد میں خریدوں و فروخت نہ کی جائے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں فروخت کرتا ہے اور تم اور یہ دیکھو, دیکھو کہ وہ مسجد میں تجارت کر رہا ہے مسجد میں کوئی برکت نہ دے یہ حکومت ان کے لیے ہے مسجد میں آ کر جو ہے جناب جناب پھر دوسرا سوال یہ کہ مسجد میں مباحث دنیا کی مباہ باتیں بھی کرنا اور کتنا بڑا مواد فرمایا کہ جو دنیا میں میں دنیا کی باتیں مسجد میں کرتا ہے تو کہ اس طرح سے برباد ہو جاتی ہے دنیاوی باتیں جو ہے نیکیوں کو اس طرح سے برباد کر دیتی ہے مسجد میں دنیاوی باتوں کرنا ایسا جو ہے سوال ہے کہ نیکیاں اس طرح سے برباد ہو جاتی ہیں اور جس طرح سے لکڑی کو جو ہے جناب آگے وہ جگہ ڈالتے اب ہمیں خبر نہیں جناب مسجد میں ساری باتیں یاد آپ یاد جانا شروع ہو جاتی ہے اور مسجد میں یہ ہمیں جو ہے خیال رکھنا ہے مسجد کے جو آداب کے خلاف آتے ان سے اخلاق کرنا ہے اور نیکیاں جو ہے وہ برباد ہونے سے بچانا ہے مسجد میں آیا جائے تو شور و ال نہ کیا جائے یہاں پر جو ہے کہ دنیا بھی جائے اور اس طرح سے جو ہے مسجد کے پاما دوارا کیا جائے مسجد ایسا مقدس مقام مسجد ایسا مقام ہے اور یہ ایسا مقدس مقام ہے کہ جہاں جو اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ سے یاد کی جائے اور اللہ کا ذکر کیا, کیا, کیا جائے لیکن آج ہمارا معاملہ جو ہے مساجد کے ساتھ بالکل بارہ آج ہماری سوچ جو ہے اور ہمارا سہن ہمارا فکر جو ہے وہ اس بات متوجہ ہی نہیں کہ مسجد کیا تھا مطلب مقام کا مسجد میں اگر آیا جاتا ہے نماز, نماز لیے ایسے تو ہم کیا بیٹھ جائیں گے اور کیا جا رہے تھے اللہ کے فکر اور شکر کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوں گے مسجد میں نماز لیے بھی اگر آتے ہیں جب بال بل بھی ہے یہ کام احمد ہو رہی ہو یا یہ کام احمد ہو چکی ہوئی اس وقت ہم سوچتے ہیں اور ہمارا پھر دل مسجد میں اگر کچھ آتا کچھ وقت پہلے آ بھی جائیں تو مسجد میں ہمارا دل نہیں لگی رہتا ہے مسجد میں ہم جو ہے مد جو مد وہ جناب ایسے بے بے بے ہو جاتے ہیں اور ہمارے دوستوں کے جناب گے یعنی مسجد میں چین اور قرار نہیں آئے گا آ گئے ہم لوگ لکم جو ہے چلو جمعہ ہے اڑوتی پڑوسی جو ہے یا میں جو کیا جائے گا جنتی کہ جب تم جو ہے جنت کے باغوں سے گزرو تو اس جنت میں جنت میں باغوں سے تم پھل و دی کھاؤ جنت کے باغ کون سے ہیں تو فرمائیں اللہ کی مسجدیں اللہ کی مسجدیں جنت کے باغان کیسے جنت کے باغوں سے میوہ کھانا یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو یہ جنت کے باغوں میں پہنچ یہ جنت کے باغوں کا پھل اور میوہ میوا ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ جتنی پوری ہمیں آج مسجدوں سے ہو چکی ہے شاید بھی جو ہے وہ کسی اور چیز سے آج جو ہے ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگتا ہے آج ہمارا دل ایسی جگہوں پر جو ہے لگتا ہے کہ جو دنیاوی جہاں جو ہے کے علاوہ کچھ نہیں آج ہمارا دل جو ہے جناب میں لگتا ہے آج ہمارا دل جو ہے کرکٹ گراؤنڈ میں لگتا ہے آج سارا طلبوں میں دل لگتا ہے آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری محفل بھی اور سب سے پیارا اجتماع وہ ہے جو مسجدوں میں ہوتا ہے مسجد سے وہ محفلیں جو مسجد میں ہوتی تو ہمارا دل جو مسجد میں لگنا چاہیے میں کو کہ جناب کل میدان محشر میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا جہاں جو کوئی سائبان نہیں ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا سخت ہے خوب اور گرمی ہوگی اور پسینے کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے نفسا نفسی کا عالم ہوگا سوائے سائے عرسہی الہی, عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی آیا نہیں ہوگا اور اس عرصے الہی کے سائے پہلے کون کون لوگ ہوں گے اور سات ساتھ ہوں گے ان <password> میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جس کا دل مسجد سے رہتا ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے ایک نماز کے لیے وہ آیا نماز مار کر جب جاتا ہے تو پھر جناب جناب وہ پھر انتظار کرتا رہتا ہے کب تم شری نماز سبق اور وہ مسجد پہ جایا کتنی خوش نصیبی ہے کتنی جو ہے شہادت کی بات آتی ہے مسمرد سے دل لگا رہنا مسجد سے جو ہے وہ طبیعت کو لگانا نا کتنے بڑے جو ہے وہ شادت مندی کے جو ہے یہ معاملے ہیں کہ اگر ہم سمجھیں تو پھر کبھی جو ہے ہم سمجھا میں حصب نہ ہو لیکن ہمارا آلگ یہ ہے کہ ہمارا دل جو مسجد سے ہے مسجد سے بھاگتا ہے یہ ہماری کساوت کلفی یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمارا آلک تو ہوا کہ مساجد کے ساتھ ایسا ہو گیا میں عرض کروں سمجھانے کے لیے حضرت بڑی اچھی بڑی اچھی کے لیے ان کا مقصد ہوتا ہے کسی حکایت کے ذریعے مسئلہ اور جو ہے وہ سبقائیں وہ دس جو ہے سمجھائے اس لیے جو ہے وہ مطلوبی شریف سے بڑی بڑی اچھی اچھی بیان فرماتے ہیں ان میں سے ایک شکایت یہ بھی ہے فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک ایسا, ایسا ہوا کہ جہاں جو ہے ساری دکانیں جو جب وہاں وہ پہنچا تو کچھ دیر گھما تو جناب عالم یہ ہوا کہ وہ بے خوش ہو گئے گر گر گیا اب جناب فروشوں نے جب دیکھا کہ کوئی شخص ہے وہ گر گئے ہیں تو اب جناب ہر ایک دکان کو جو ہے ہاتھ میں خوشبو لیے دوڑا چلا رہا اور اس اسی کی ناد کے قریب ایک سے ایک آلک جو ہے قریب کر رہا ہے سکھا رہا ہے تاکہ اس کو ہوش آ جائے اب اس کا آلپ یہ ہو رہا ہے کہ جناب بجائے جائے ہوش میں آنے اس کی بے ہوشی سے اور بڑھتی چلی جائے پتا چلا کہ جناب بیگم کو بھی خبر ہو رہی اور جناب جو ہے وہ ہاتھ لیے تو ہٹ جاؤ سب اس کے تم کیا کر رہے ہو تم میرے کو مارے ڈالو اب ہم نے جناب جو ہے وہ مٹھی کھولی اور سب کو ہٹا کر اب ہے جناب فروش حیران یہ کیا ہوگا کہ ہم نے ایسی اعلیٰ لیکن یہ نہیں آیا اب جناب صاحب کے پیچھے پاس والی تھی ذرا ہمیں بھی بچلاؤ تاکہ استعمال کر کہنے لگے کہ چھوڑو اس میں کیا رکھتا ہے تم جو ہے یہ چیز نہ معلوم کرو کہنے لگے نہیں یہ تو ہو نہیں تم ضرور بتاؤ اب وہاں جناب جا مجبور اور پریشان کہچا تو چلو تمہیں بتلا دیا اب ہمیں جناب جب اپنی جیب جیب چیز نکالی تو, تو کیا, کیا تھا وہ سوکا ہوا آب بخانا اب جناب کہا کہ میں نے جو ہے یہ پیس کر اپنے ہاتھ میں لے کر آئی تھی اور اس کو جو ہے تو جب اس کی پسندیدہ اور مانوس چیز اور اس کے دماغ سے جو ہے اس کے دماغ میں جو اس کی پسندیدہ چیز تھی اور دماغ جن چیزوں میں جس چیز میں رہتا تھا جب جب اس کو جو ہے یہ پسندیدہ چیز اس کی ملی اور مانوس قریب ہوئی تو اس کو ہوش آ گیا نظمی رحیض تعالیٰ کرواتے ہیں یہی حال <سؤال> دوارا بھی نہیں کہ آج ہم دنیا میں ایسے مستحر اور ایسے مسمک ہو گئے دنیاوی معاملات ایسے پڑ گئے کہ ہر وقت ہے جناب نوسی کا زبان تذکرہ وہی جو ہے دماغوں میں وہی ہمارے فکروں میں وہی ہمارے خیالات میں اور جناب ایسے کشرت کی اسکیمیں اور جناب وہی جو ہے گھروں میں جانا وہی جو ہے خانوں میں جانا وہی جو ہے شراب و کباب کی باتیں آج ہمارے دلوں دماغ میں ایسے بس ہے کہ آج, آج ہمارا دماغ, دماغ ہماری سوچ کام دا نہیں دماغ دماغ کر رہا ہے آج ہے جو جو اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے یعنی مساجد ان سے ہم اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اس کا عالم جو ہے وہ جناب اس قدر جو ہے نک ہو گئے ہیں کہ آج ہمارا دل جو مسجد میں نہیں لگتا ہے مساجد میں کیا ہوتا ہے مسجد میں جو ہے جناب اللہ اس کے رسول کا ذکر مسجد میں باد و رسیحت کی باتیں اور جناب قرآن کی تلاوت ضرور شریف کا یہی مساجد میں ہوتا ہے لیکن آج جب مسجدوں سے اللہ اس کے رسول کے ذکر کی باتوں کی جب آوازیں بلند ہوتی ہیں تو آج ہمارے کان سونا بھی گبارا نہیں کر آج ہمیں اللہ اس کے رسول کے ذکر کی باتیں قرآن کی تلاوت کی جو ہے وہ آوازیں نا شریف کے اور کلمات طیبات کے جو ہے جناب جو ہے مائک اچھی نہیں لگتی ہے لیکن ہمارے یہاں جناب اگر ہم موٹر میں بیٹھے بیٹھے مسجد کے پاس گزر رہے ہیں تو ہمارے نوجوان اور ہمارے پاس ایسے وسیلے کہ جناب مسجد کا کوئی احترام نہیں مسجد کے سامنے جناب جو ہے ہوئے فلمی گانے آنے سے اور بجار جاتے ہم گزر جاتے ہمیں استعمال نہیں آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو ہے آج مجھے اللہ کے کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ اگر غیر غیر جو ہے دوسرے غیر ملک میں اگر انڈیا کیفر ہے تو وہاں سے مسلمان کو اپنا گلا کٹا اپنی جان جان کو باندھ کر دیتے لیکن آج آزاد ہیں آزاد بیٹھے ہیں لہذا ہمیں کوئی فکر اور قربانی ہوگی مساج اللہ کے ایسے مقدس مقدس مقام ہیں کہ یہاں پر ہمارا دل لگنا چاہیے مسلمان کی مسجد سے ہے مسلمان جو ہے مسجد ہی میں اچھا نظر آتا ہے مسلمان جو ہے چوئے کے اڈوں پر شراب پانوں پر فہاشے کے اڈوں پر اچھا نہیں لگتا ہے جنتی بننا ہے تو مث اور برقاعد مسجد کی, نشیشت اور برخار کی محفل مثبت کی مجلس ہمیں جو ہے وہ سمجھنا مز چاہیے کہ اب تک ہم جو, جو, جو, جو کیا کرتے رہے ہیں ہم جو ہے جو ہے وہ کیا کرتے رہے اور کس طرح سے اپنا وہ گرماتے رہے جگاڑتے رہے ہمیں جو ہے ٹھیک ہی ہمیں بھی ضرور دیکھے جائے لیکن اتنی ہی جتنی کی ضرورت ضرورت سے زیادہ جو ہے اگر ہم پڑھیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ جناب جو دریا میں کشتی سے بیٹھنے والوں کا حال ہوتا ہے پانی جو ہے وہ کشتی سے باہر رہے تو کشتی جو ہے وہ جناب کنارے نارے پہنچ جائے گی وہی پانی پر کشتی چل رہی ہوتی ہے اگر کشتی کے اندر آ جائے تو یہ پانی جو ہے کشتی کو لے کر ڈوب جائے گا بس یہی دنیا کا بھی حال ہے کہ دنیا میں رہ جائے گا اس طرح طرح طرح پانی پر جو کشتی چل رہی ہوتی ہے خیال مجھے اور میں بابا روانہ